جی تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں مزہ آتا ہے یوں کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک اور مزیدار کہانی بھلائی جنگل میں جانور کیوں پریشان ہیں سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے ریچ کی حجامت اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے روف فارغ نے حجامت کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے بھائی بال کٹوانے کو کہتے ہیں جنگل کے ایک درخت کی شاخ پر شہد کی مکھیوں کا بڑا سا چھتا لگا ہوا تھا بندر اس شہد کو کھانے کی فکر میں تھا آخر اسے دور سے ریچھ آتا دکھائی دیا بندر نے ایک ترکیب سوچی اور جیسے ہی ریچھ قریب پہنچا وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس کے قریب جا کر کان میں چلایا السلام علیکم بھالو بھائی ریچھ ڈر کر مارے اچھل پڑا اور بندر کو دیکھا تو کہنے لگا وعلیکم السلام بھائی تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا کہاں سے ٹپک پڑے اچانک ہاں ٹپکوں گا بھلا کہاں سے دوپہر کے کھانے کے بعد ذرا ٹہلنے نکلا تھا کہ تم نظر آ گئے تمہاری شکل پر بارہ بج رہے تھے میں نے سوچا ہوں نہ ہو آج किसी بھائی ضرور کسی پریشانی میں ہے بندر نے کہا کہ سچ رہے ہو بڑی عجیب پریشانی ہے ریچ نے جواب دیا وہ کیا بھلا بندر نے پوچھا ہمیں بتاؤ تو صحیح بھالو بھائی تم پریشان ہوتے ہو تو اپنی بھی نیند اڑ جاتی ہے سچ کہہ رہا ہوں بندر نے جھوٹ موٹ کی ہمدردی جتائی ہم بات یہ ہے آج میرے گھر دعوت ہے اور میں کیک لینے جا رہا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیک کہاں سے خریدوں کیا جنگل میں کہیں کیک ملتا ہے ریچھ نے پوچھا واہ واہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کیا آپ دعوت کر رہے ہیں بندر تالیاں بولا لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ریچ کو کس طرح بے وقوف بنا کر شہد حاصل کیا جائے آخرکار ضرور کہوں گا بھالو بھائی وہ کیا ریچھ نے کہا آپ کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں آپ کی دعوت میں جو جانور آئیں گے وہ یہی کہیں گے ریچ نے بال نہیں کٹوائے بندر نے کہا اچھا ریچھ پریشان ہو کر بولا پھر میں کیا کروں ہاں میری مانی تو حجامت بنوا لیجیے بندر نے ریچھ کو پٹی پڑھائی حجامت لیکن جنگل میں کون میرے بال کاٹے گا ریچ نے منہ لٹکا کر کہا ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھالو بھائی میں جو حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے ایسے اچھے سے نیا جانور آیا ہے جنگل میں اس کی بات سن کر بندر کی ہنسی چھوٹ گئی لیکن جب کر کے بولا نہ اس جنگل میں تو نہیں البتہ میرے دادا ابو کہتے ہیں یہاں سے بہت دور ایک بڑا جنگل ہے اس میں ایسے کئی جانور پائے جاتے ہیں اچھا اچھا تو چلو جلدی سے میری حجامت بنا ڈالو ریچھ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ابھی لیجیے لیکن آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا بندر نے کہا کون سا کام ریچھ نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا بس ذرا سا شہد چاہیے مجھے بہت دیر سے دل چاہ رہا تھا ویسے تو میں خود درخت پر چڑھ کر اتار لیتا لیکن آج میرے پاؤں میں درد میں درخت پر چڑھ سکتا شہد کا छत्ता اوپر ہے آپ ہاتھ بڑھا کر اتار लीजिए ریچھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ بڑھا کر شہد کی مکھیوں کا چھتا درخت کی شاخ سے نوچ لیا بندر خطرہ بھاپ کر ایک طرف بھاگا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا کہ ریچھ کی کیا درکت بنتی ہے اس کا منصوبہ یہی تھا کہ کسی طرح شہد کھایا جائے لیکن مکھوں کے ڈنگ سے خوفزدہ ہو کر اس نے سوچا کسی ترکیب کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے بے چارہ بھولا بھالا ریچھ اس کی باتوں میں آ گیا اور دعوت کے لیے بال کٹوانے کے شوق میں شہد کی مکھیوں کا چھتا نوچ بیٹھا مکھیاں بھلا ریچ کو کب چھوڑنے والی تھی کاٹ کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا بے چارہ چیخے مارتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور غصے میں آ کر چھتے کو بالکل ہی پچکا ڈالا بندر یہ دیکھ کر آگے بڑھا اور کیلے کے درخت کا پتہ لے کر چھتہ اس میں لپیٹ لیا پھر کئی پتے اور درخت کی شاخیں جمع کر کے ان کو آگ لگا دی آگ سے جب دھواں اٹھا تو مکھیاں گھبرا کر بھاگ گئیں ریچھ بیچارہ ایک طرف نڈھال پڑا تھا بندر نے کیلے کا پتہ کھولا اور سارا شہد چٹ کر گیا آخر ریچھ ہمت کر کے اٹھا اور بولا بندر بھائی اب ذرا جلدی سے میرے بال کاٹ دو دعوت کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے ابھی کیک لینے بھی جانا ہے بندر نے جلدی سے منہ صاف کیا اور کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں میرے ساتھ آؤ یہ کہہ کر بندر اسے اپنے گھر لے گیا وہاں پہنچ کر بندر نے قینچی کنگھی اس طرح ایک بڑا سا سفید کپڑا نکالا سفید کپڑا بندر نے ریچھ کی گردن کے ارد گرد باندھ دیا اور قینچی نکال لی ریچ نے جو یہ سامان دیکھا تو کہا آپ کے پاس تو حجامت کا پورا سامان موجود ہے آپ حجام کی دکان کیوں نہیں کھول لیتے بندر بہت عرصے سے جنگل میں حجامت کی دکان کھولنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن سوچتا تھا کہ پہلے کسی جانور کی حجامت مفت میں بنا کر ہاتھ صاف کر لے ذرا مہارت ہو جائے تو باقاعدہ دکان کھول لے ریھھ کی حجامت بنانے سے نہ صرف اسے شہد مل گیا بلکہ اس کی حجامت بنانے کی مشق بھی ہو جئی لیکن ریچ کے سامنے وہ یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ریچ کی بات کا کوئی الٹا سیدھا جواب ہی سوچ رہا تھا کتنے وہاں سے خرگوش گزرا مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے ریچ کا منہ جگہ جگہ سے سوجا ہوا تھا اور بے چارے کا ایک آدھ جگہ سے خون بھی نکل رہا تھا جب خرگوش نے ریچ کو اس حال میں گردن پر سفید کپڑا باندھے بال کٹواتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی خرگوش کی چیخ سن کر بندر ایسا ڈرا کہ اس نے گھبراہٹ میں ریچ کے بالوں کے بنا اس کے کان پر چلا دی اور ریچ کا کان ذرا سا کٹ گیا اس پر ریچ نے ایسی زوردار چنگاڑ ماری کہ بندر تھر تھر کانپنے لگا آہ! ریچھ کے کان سے خون بہ رہا تھا تم نے میرا کان کاٹ ڈالا ریچھ چلگوش دعوت اور سارے جانور پہنچنے والے ہوں گے اور میں, میں یہاں بیٹھا ہوں کٹا ہوا کان اور سوجا ہوا منہ لے کر ریچھ رو دیا آپ فکر نہ کریں معلوم بندر نے کہا آپ کی خدمت کے لیے تم چپ رہو ریچھ بندر کی بات کاٹ کر نہایت غصے سے بولا تم نے سال تک پہنچایا ہے خرگوش جو اتنی دیر سے چپ کھڑا تھا بول پڑا میری مانو تو پہلے اپنا کان سلوا لو درزی سے بے بہو بلد درزی بھی کان سیتا ہے بندر نے ڈانٹ کر کہا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اب ریچھ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بندر کے ساتھ چلے تینوں ڈاکٹر کے پاس پہنچے ڈاکٹر حمدرد جنگل میں ایک چھوٹے سے مکان میں اکیلے رہتے تھے اور اکثر جانور ان کے پاس علاج کے لیے جایا کرتے تھے یہ تینوں جب ڈاکٹر حمدرد کے پاس پہنچے تو لومڑی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی ہوئی تھی اس کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا تھا ڈاکٹر صاحب کانٹا نکال چکے تھے اور پٹی باندھ رہے تھے ان کو دیکھتے ہی ڈاکٹر حمدرد نے کہا او بھالو میاں بھائی یہ کیا ہولیا بنایا ہوا ہے تم نے ریچھ بے حال تو تھا ہی ڈاکٹر صاحب کی ہمدردی پا کر زور زور سے رونے لگا اور سارا قصہ کہہ سنایا ڈاکٹر صاحب بندر پر خفا ہوئے بندر کان دبائے چپ چاپ سنتا رہا آخر ڈاکٹر ہمدرد نے بھالو بھائی کی مرہم پٹی شروع کی لومڑی جو ریچ کی ساری بات سن چکی تھی ڈاکٹر صاحب کے ہاں سے نکلتے ہی سیدھی ریچ کے گھر پہنچی جہاں سارے جانور دعوت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو چکے تھے لومڑی نے جاتے ہی سارا ماجرا کیسے آیا سارے جانور لومڑی کی بات سن کر غصے میں آ گئے ہوں بندر کی شہارتیں تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں ایسے سبق سکھانا اب ضروری ہو گیا ہے مور نے کہا م, کم وقت میرے سامنے آ جائے تو پنجا مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں شیر نے غصے سے کہا ہاں نہیں بھائی اتنا غصہ اچھا نہیں دریائی گھوڑے نے کہا اسے ذرا سختی سے سمجھا دیں گے شاید مان جائے ورنہ پھر کوئی تدبیر سوچیں گے میرا خیال ہے سب ڈاکٹر ہمدرد کے ہی گھر چلیں بندر بھی وہیں ہوگا ہیرن نے تجویز پیش کی سب راضی ہو گئے اور ڈاکٹر ہمدرد کے ہاں پہنچے بندر نے جو ان کو آتے دیکھا تو کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا ادھر ڈاکٹر ہمدرد ریچھ کی پٹی کر چکے تھے اور باورچی خانے میں کچھ کام کر رہے تھے ریچ آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تمام جانوروں نے اس کا حال پوچھا میرے دوستوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں تک آئے لیکن افسوس آج میں آپ کو کیک نہیں کھلا سکوں گا <laughs> نہیں بھئی ایسی کیا بات ہے ڈاکٹر ہمدرد کی آواز آئی وہ باورچی خانے سے نکل رہے تھے اور سب نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بڑا سا خوبصورت کیک تھا میں نے اتنی دیر میں تمہاری دعوت کے لیے بڑا مزیدار فروٹ کیک بنایا ہے یہ دیکھو ڈاکٹر صاحب نے کیک آگے کر دیا جس پر بالائی سے لکھا ہوا تھا پیارے بھالو بھائی کے لیے ریچھ نے کیک کاٹا اور سب جانوروں نے خوشی سے تالیاں بجائیں ریچھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے پھر کچھ سوچ کر بولا آپ سب لوگوں کا اور ڈوکٹر صاحب کو شکریہ لیکن کاش بندھر بھی یہاں ہوتا اور ہمارے ساتھ کیک کھاتا ارے تو اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا لیکن پھر بھی تم اسے یاد کر رہے ہو چوہے نے حیرت سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں آخر وہ ہے تو ہمارا بھائی نا اس سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا میں نے اسے ماف کر دیا ہے ریچ نے کہا ہم بھالو میہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حمدرد بولے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے دل میں برے لوگوں کے لیے بھی جگہ رکھتے ہیں یہ بڑے حوصلے اور بڑی بہادری کی بات ہے اب ذرا بندر کی سنیے ڈاکٹر صاحب کے گھر سے بھاگ کر جب وہ جنگل میں اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ریچھ کو بہلا پھسلا کر شہد چاٹا تھا تو وہاں شہد کی مکھیوں نے اسے گھیر لیا اس نے بھاگنے اور جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن توبہ صاحب مکھیوں نے کاٹ کاٹ کر اس کے پورے جسم کو سجا دیا آخر گرتا پڑتا روتا چلاتا مرہم پٹی کرنے ڈاکٹر ہمدرد کے پاس واپس آیا اور جاتا بھی کہاں جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں داخل ہوا سارے جانور چپ ہو گئے اور اسے دیکھنے لگے ریچ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بٹھایا ڈاکٹر صاحب نے جلدی جلدی اس کی زخم پر دوا لگائی اور پٹی باندھی ریچ نے اسے بندر رونے لگا اور کہا معاف کر دو ریچھ نے چکا ہوں بس تم وعدہ کرو آئندہ کسی کو تک نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کو تک نہیں کروں گا بندر نے کہا تمام جانور خوش ہوئے اور ریچھ نے بندر کو گلے لگا لیا بندر نے ریچھ کے کان میں کہا بھالو بھائی شہد بہت مزے دار تھا لیکن مہنگا پڑا हم, اب اگر تمہیں شہد چاہیے تو مجھ سے صاف صاف کہہ دینا حجامت بنوانے کا جھانسا مت دینا ریچھ نے کہا اور دونوں زور زور سے ہنسنے لگے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کل آئیں گے انشاء اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کے آپ بندر ہو جیسے نہیں ہوں گے بلکہ ریچھ جیسے اچھے انسان بنیں گے ریچھ تو جانور ہوتا ہے نا ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نامت بھولا کیجیے اللہ حافظ